اگر میں یہ کہوں بلکہ یہ سوال کروں آپ سے کہ بتائیے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام یہ و سلام تو بچے, بچے کو یاد ہے ایک اور کلام ایسا کون سا ہے جو تقریباً دنیا بھر کے آشکان رسول جو ناز شریف سے محبت رکھتے ہیں ان کو ضرور یاد ہوتا ہے اگر یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی دنیا کے اطراف و اکناف میں مشرق و مغرب میں جہاں کہیں آشکار رسول بستے ہیں میں نے تو اس کلام کو بغیر اردو جاننے والوں کو پڑھتے بھی دیکھا عربی ہوتے ہیں وہ بھی اس کلام کو پڑھتے ہیں آئیے آج ہم بھی اس کلام کو پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی کچھ مشکل الفاظ کے بانا سمجھ لیجئے اولا سب سے بہتر اعلی سب سے بلند بالا بلند درجہ اور بلند قامت اوپر والے کو بھی بالا کہتے ہیں اور والا اوچے مرتبے والا سبحان اللہ نبی پیچھے اسلامی بھائیوں امام عشق المحبت اعلی حضرت کیا پیاری بات لکھتے ہیں کہ ساری مخلوق سے افضل و اعلی بلند و بالا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ کی ذات بابرکات ہے جب نبیوں رسولوں میں اپ جیسا کوئی نہیں ہے تو اور کون ان جیسا ہو سکتا ہے سوائے شیطان کے جو آپ جیسا ہونے کا دعویٰ کرے جبکہ کا بھی راستہ میرے آقا علیہ نے یہ ارشاد فرما کر بند کر دیا کہ شیطان بھی میری مثل نہیں بن سکتا تو سارے عالم میں سب سے بلند و بالا سب سے اولا و ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہمارے آقا ہیں آئیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے اس عزت و احترام کے ساتھ اس شیر کو پڑھیے اور اپنے رسول کو مزید بڑھاتے ہیں سب سے اولا و ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی سب سے اولا و ہمارا نبی با با با سب سے آلا آلا آلا ہمارا نبی سب سے بالا, بالا ہمارا نبی سب سے با سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا شعر ذرا سنیے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سبحان اللہ یہاں مولا سے کیا مراد ہے مالک اللہ تبارک و تعالی اچھا عالم جہان کو کہتے ہیں اور دولہا وہ جس کے لیے بارات صدائی جاتی ہے کیا خوبصورت بات امام عشق و محبت نے لکھی کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کو بہت پیارے ہیں اسی لیے آپ کے سوا حبیب اللہ کوئی نہیں انبیاء کو بڑے الکاب ملے کوئی قلیب اللہ ہے کوئی زبیح اللہ ہے کوئی صفی اللہ ہے کوئی روح اللہ ہے مگر حبیب اللہ فقط میرے آکا علی ارات ہیں اور اب آپ جب پیارے آکا علی اثلا حبیب ہیں تو ایسے دلہا ہیں کہ دونوں جہاں آپ کے باراتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں اپنے حبیب کو خلیل و نجیب پر فضیلت دوں گا سبحان اللہ میرے آکا وہ ہیں جن کے سبب یہ دنیا بنائی گئی رب از ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے سی ہے لَوْ لا کلما خلق اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا نہ بناتا تو یہ عالم بنا ہی نبی پاک کے لیے ہے تو دونوں عالم کے دولہ ہمارے آقا ہیں بہت خوبصورت بات ہے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی اپنے ماں لاک پیارا ہمارا نبی اپنے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اگلا شعر ذرا سنیے بزمِ آخر کا شمع فروزہ ہوا نورِ اول کا جلوہ ہمارا نبی بس کے کچھ مشکل الفاظ پہلے سمجھتے ہیں بزمِ آخر یعنی آخری محفل شمع فروزہ یعنی روشن شمع نورِ اول اس سے مراد نورِ ازلی یعنی رب عز و اب ذرا یہ شعر کا مطلب سمجھئے امام عشق کو محبت عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا عریف صلی اللہ دنیا کی محفل میں سب سے آخر پہ تشریف آ اور آخرت میں جب میدان محشر میں سارے جہان کی محفل سجے گی وہاں بھی شمع محفل نبی پاک اسلط اسلام کی ذات ہوگی اور کیوں نہ ہو کہ آپ نور اول یعنی ذات خدا بندی کا جلوہ جو ہوئے یعنی آپ خاتم النبیین بھی ہیں صدرے بزم محشر بھی ہیں اور حق نما بھی ہیں سبحان اللہ گویا وہ محفل جو ہے وہ جو بزم ہے محشر کا میدان جو ہے اس کی شم محفل میرے آکا ہیں اور ایک شاعر لکھتے ہیں نا فقط اتنا سبب ہے ان اکاد بزم محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے رش کو سمجھیے آئیے کیا خوبصورت بات لکھی ہے بز میں آخر کا شما فروزا ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی بزم آخر کا شمع فروزا ہوا بز میں شمع فروزہ ہوا نور اول کا جلوا ہمارا نبی نور اول کا جلوا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ جس کو شاع ہے عرش الا پر جس کو شاع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی سبحان اللہ شاید سے مراد لائق مناسب اور جلوس سے مراد بیٹھنا اللہ اکبر اب یہاں بادشاہ کیا خوبصورت بات عشق کو محبت آل حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آکار اسرت السلام تمام انبیاء کرام اور رسول الزام علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ ہیں اور مقامات میں بھی عرش افضل و اعلیٰ ہے تو لہٰذا نبی پاک کے بیٹھنے کے لیے عرش معلہ ہی موضوع مناسب جگہ ٹھہری کیونکہ عرش خدا کو بھی محبوب خدا کے قدموں کا بوسا لے کر عزت نصیب ہوگی گویا رحمت للعالمین کی رحمت کے دریا سے یہ عرش آزم کا حصہ ٹھہرا سبحان اللہ فتاوہ حدیثیہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پانی پر رکھا تو عرش کامنے لگا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا یعنی عرش پر اللہ تعالی نے نبی پاک کے نام کی مہر لگا دی تو عرش کا کانپنا بند ہو گیا اور اس کو سکون آ گیا اللہ اکبر ایک اور جگہ بھی آلہ تعالیٰ لکھتے ہیں نا عرش حق ہے مس نہ رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی کیا خوبصورت بات کی ہے کیا آلی شان یوں سبجھے کہ شیر ہے کہ آلہ لکھتے ہیں جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطانے والا ہمارا نبی جس کو شے شے خدا پر جلوس جس کو گے شے خدا, خدا پر جلوس ہے وہ سل والا ہمارا نبی نبی سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا شیر ذرا سنیے بج جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع شما وہ لے کر آیا ہمارا نبی بش یہ شمع کی جمع ہے بہت ساری شمعیں ہوں تو مشعلیں علے کہا جاتا ہے اور کیا پیاری بات امام عشق کو محبت آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ رات کو سلام جو دین حق دین اسلام کی روشن شمع لے کر آئے تو اس کے آگے پہلے تمام انبیاء کرام کے ادیان کی ان کے مذاہب کی شمعیں بجھ گئیں اور آپ کے دین نے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا اب نجات اسی دین میں ہے اور خدا کی معرفت کا ذریعہ صرف ابتباع اور محبت رسول میں ہے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر آج موسا علیہ السلاط والسلام بھی ظاہری حیات میں ہوتے تو میری ہی پیروی اور اتباع کرتے اللہ اکبر میرے آقا کے دین نے آ کر تمام ادیان کو منسوخ کر دیا نبی پاک کی روشنی نے آ کر تمام ظلمتوں کو کافور کر دیا کہتے ہیں نا جب سورج آئے تو چراغ ویسے ہی بج جاتے ہیں کیا خوبصورت بات اعلی دکھتے ہیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شما وہ لے کر آیا ہمارا نبی بج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بج گئی جس کے گے سبھی مشلے شمو لے کر آیا ہمارا نبی شم و لے, لے کر آیا ہمارا نبی کیا پیاری بات اگلے شیر میں ہے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں دھون کہتے استعمال شدہ پانی کو اور آب حیات حیات بخش پانی جس کو پینے سے موت نہ آئے اور جانے مسیحا مسیحت والام کی جان اور ایک اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے مسیحا سے مراد ہے زندگی دینے والا بہت پیاری اور بڑی گہری بات امام اس کو محبت آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی پاک علی سلاسلام سبحان اللہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ اب وقت وضو میرے آقا کے قدمین شریفین سے گرنے والا جو پانی ہے جس سے اہل ایمان کو حیات و جاویدانی نصیب ہوتی ہے اسی لیے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان اس پانی کو بطور تبرک اپنے جسم پر ملتے اپنے منہ پر ملتے پی جاتے اور جس کو نہ ملتا دوسرے کے ہاتھ پر مس کر کے اپنے جسم پر مل لیتا گویا نبی پاک علیہ سلاسلام تو عیسا علیہ سلاسلام کی بھی جان ہوئے کیونکہ ان کے دھوون کے ساتھ حواریوں کا یہ سلوک نہ تھا آب حیات کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایسا پانی ہے جس کو ایک بار پی لیا جائے تو موت نہیں آتی غالباً یہ پانی ایسا ہی فرضی پانی ہے جیسے ان کا پرندوں میں فرضی پرندہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس پر اس پرندے کا سایہ پڑ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے اے میرے اسلامی بھائیوں رسول نے گویا اس پانی کا کھوج لگا لیا ہے کہ یہ پانی ملتا کہاں ہے ارے تو نبی پاکرت وسلام ہی کی بارگاہ سے ملتا ہے کہ جن خوش نصیبوں نے یہ پانی پی لیا ان کے بارے میں فرما دیا گیا بلا تقول اللہ امباد بل احاؤ کل تشعرون اللہ اکبر ہاں البتہ نہر حیات کا ذکر احادیث میں ملتا ہے کہ جنت میں ایک ایسی نہر ہے کہ مسلمانوں کو سزا کے لیے جہنم میں رکھ کر جب نکالا جائے گا تو ان کے جسم کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے ہو چکے چکے گے گے اس نہر میں جب انہیں غوطہ دیا جائے گا تو وہ چمکنے لگیں گے اللہ اکبر میرے آقا کے تلووں کے دھونے کی بات کی ہے اور کیا خوبصورت آب حیات سے اسے ملایا ہے یہی بات عشق و محبت کی ہے کیا بات لکھتے ہیں جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات جن کے تلو کا دھون ہے آب حیا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نہیں جن کے تلو وہ کا دھو کے آب حیات جل کے تلو وہ کا دو کیا آب حیات ہے وہ جان سیح ہمارا نبی گے وہ جانا ہمارا نبی سبحان اللہ اگلا شعر سنیے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اب اس شعر کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیں یہاں اللہ خلق سے مراد ہے مخلوق اولیاء یہ ولی کی جمع ہے اللہ کے جو پیارے ہیں اس کو ولی کہا جاتا ہے اور اولیاء ولی کی جمع کو کہتے ہیں رسول یہاں رسولوں کی جمع ہے اب اس شیر کا معنی کیا بنے گا بڑی پیاری بات بڑی پیاری تک اور کیٹاگرائز کیا اعلیٰ سنت کے تمام مخلوق میں انسان افضل و اعلیٰ ہے پھر انسانوں میں اولیاء کرام افضل و اعلیٰ ہیں اولیا کرام سے اب بیا اور مرسلین افضل و اعلیٰ ہیں اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے علی سلاۃ وسلام ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت جس کو کہیں کہ سیڑھی کو آگے بڑھاتے گئے مرتبے کی ایک ترتیب بتاتے گئے کہ خلق سے اولیا اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے سے رس رسول اور سے سیا ہمارا نبی اور رسولوں سے سیا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ و اگلا شیر ذرا سنیے گا کمال کی بات کمال کے انداز میں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی کیا حسن بھی کسی نمک کی قسم کھاتا ہے یہ بات امام عشق محبت نے بہت خوبصورت استعارے کو استعمال کیا ہے پہلے ذرا الفاظ کے معنی کو سمجھ لیجئے اب یہاں ملیح کہتے ہیں نمکین بلاحت والا آپ نے اگر کتابوں کو پڑھا ہو تو کہیں یہ دکھنے کو ملتا ہے کہ نمکین حسن ہے جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے نمکین حسن یہ ایک اس استعمال کی جاتی ہے کسی اور بہت خوبصورت پیرائے میں جب کسی شخصیت کے حسن کو بیان کرنا ہو اچھا یہاں بلی سے مراد تو یہ ہو گیا اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک کے اس نمکین حسن کی کیا خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ سلاۃ السلام میں ایک ایسی نمکینی اور سلونا پن تھا کہ خود حسن بھی اس ملاحت کی قسمیں کھاتا ہے اور وہ ملاحت والا پیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا آمنا کا راج دلارا دلوں کو ایمان کا نور عطا کر کے منور روشن کرنے والا ہمارا نبی علیہ السلاۃ وسلام ہے نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کے حسن کی کیا بات کی جائے سارے جہاں میں کہا جاتا ہے کہ حضرت حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام سب سے زیادہ حسین تھے مگر میرے آقا کیسے حسین تھے اعلیٰ حضرت سے پوچھیے کیا خوب بات لکھتے ہیں حسن نے یوسف پہ کٹی مصر بے انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حضرت کے برادر شہنشاہ سخن مولانا حسن خان صاحب لکھتے ہیں نا کیا پیاری بات لکھتے ہیں ایسا تجھے خالق نے بنایا آکا ایسا تجھے خالق نے ترح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا تو پھر کیوں نہ حسین سے حسین چہروں کو دیکھ کر بھی ہمیں یہ یاد رہے کہ دبیے پاک علیہ السلام کا حسن ایسا با کمال ہے کہ ان کے نمک کی ان کی ملاحت کی قسم خود حسن کھایا کرتا ہے اعلیٰ حضرت سے سیکھیے نبی یہ پاک کے حسن کی تاریخ کیسے بیان کرنی ہے لکھتے ہیں حسن خاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی حسن خاتا گے جس, حسن حسن جس نمک کی کسم حسن خا جسی کے نمک کی قسم وہ ملی ہے ہمارا نبی وہ ملیح ہے ہمارا نبی, نبی ابھی جی نہیں بھرا نبی پاک کے حسن اور نمکین حسن کی بات کرنے سے اگلے شعر میں بھی اسی طرح کی بات لکھتے ہیں ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو نمکین ہو تو ہم کہتے کھانا پھیکا ہے اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات کر دی کہ سارے ذکر جب تک پھیکے ہیں کوئی بھی محفل سجا کوئی بھی بات چھیڑ دیں اگر آکا کا تذکرہ نہیں درود پاک کی کثرت نہیں نبی یہ پاک کا چرچا نہیں ان کے حسن کی بات نہیں تو سارے ذکر پھیکے ہیں اگر ذکر میں نمک ڈالنا ہے ذکر میں ذائقہ ڈالنا ہے محفل کو رونق بخشنی ہے تو نمکین حسین والے آکا کی بات با کرنا با ضروری ہوگی کیا شاندار انداز میں کیا پیارے پیرائے میں آلہ حضرت نے اپنی بات بھی کی نبی پاک کے حسین کا چرچا بھی کیا اور مجالس اور محفلوں اور ذکر و اسکار میں پیارے آقا کے ذکر کو لازم قرار دیا اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں بہت خوبصورت بات ایک اور شاعر بھی لکھتے ہیں نا خدا کا ذکر کرے ذکر مستفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے نبی پاک خود بھی تو ارشاد فرماتے ہیں حدیث کا مضمون ہے اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا تو جب بھی مل بیٹھیں پیارے آکا کا ذکر ضرور کریں اور ذکر مستعفی کرنے کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ان کی ذاتی والا تبار پر درود پاک کی کثرت بھی پڑھنی ہے آئیے دنیا میں جہاں کہیں ہیں مل کر ایک بار درود پاک بھی پڑھ لیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت بات ذرائع شعر میں سمجھیے کیا لکھتے ہیں ذکر سب پھی جب تک نہ مذکور ہو نمکین حسن والا ہمارا نبی با با با با ذکر سب کے جب تک نہ مذکور ہو با با با با ذکر سب پھیکے جب نم سے کو نم کی حسن والا ہمارا نبی نم کی حسن والا ہمارا نبی وا واہ, واہ اگلا شیز ذرا سنیے جس کی دو بوند ہے کوسروسل سبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی یہ کوثر اور سلسبیل سے کیا مراد ہے سبحان اللہ بیٹھے اسلامی بھائیوں جنت کی نہر حوزے کو کہتے ہیں اور سلسبیل جنت کے چشمے کا نام ہے جنت کی نہر اور چشمے کو کس خوبصورت انداز میں حضرت نے ملایا اور کیا پیاری بات امامیش کو محبت لکھتے ہیں ذرا سنیے اپنے آقا علی سلاطو السلام کی رحمت کے دریا کی اس کا کس پیارے انداز میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ حوض کو تو جانتے ہو گے جس سے ساری کائنات حضرت آدم علیہ سلاۃ سے لے کر تا قیامت جو جنتی ہوں گے پانی پیئیں گے مگر اس پانی میں کبھی نہ آئے گی اس کے کناروں پر پیالے کتنے ہوں گے آسمانوں کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے اس طرح سلسبیل یہ جنت کا بہت بڑا چشمہ ہے لیکن میرے آقا کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا رحمت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ یہ کوثر و سلسبیل اس سمندر کے فقط دو قطرے ہی ہیں کیا پیاری بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی دو بوند ہے کوسر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی جس کی دو بد گے کو سرو سلسیر جس کی دو بد گے کو سرو سلسبیر ہے وہ رگے متی کا دریا ہمارا نبی قدری ہمارا نبی اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت بات اور بڑی باریک بات ہے اور سمجھنے کی بات لکھتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی اس شیر سے کیا مراد ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی خدا ہونے میں وہ لا شریک ہے اللہ کا محبوب ساری خدائی کا رسول ہونے میں ایک ہے وہ خدا ہونے میں بے مثال ہے یہ مستفا ہونے میں بے مثال ہیں کیونکہ کوئی ذرہ اس کی خدائی سے باہر نہیں اور کوئی ذرہ ان کی مستفاعی سے باہر نہیں وہ ذرے ذرے کا رب ہے یہ ذرے ذرے کے نبی ہیں اللہ حضور کا رب ہے اور حضور اللہ کے رسول ہیں سبحان اللہ اسی لیے تو میرے آکا علی اسلام پیدا ہوئے تو جنوں پرندوں پتھروں درختوں فرشتوں اور ساری خدائی نے خوشیاں منائیں کہ پیدا ہونے والا پیدا تو مائی آمنہ کی گود میں ہوا ہے مگر رسول تو سب کا ہے سبحان اللہ آپ نے فرمایا میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ اکبر میرے سنت کا یہ شیر کئی مقام پر یاد آتا ہے اور کمال کی بات آپ نے لکھ دی ہے کیا لکھتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب آقا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اور اسی طرح کی بات اس شیر میں بھی ہے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی جیسے سب تو خدا کیگے ویسے گی جیسے سب تو خدا کیگے ویسے گی ان کا ان کا تمہارا سبحان اللہ, سبحان اللہ، بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین خوبصورت اور بڑا ہی نرالا کلام جاری ہے مگر سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اسی کلام کو جاری رکھیں گے بہت خوبصورت اشار باقی ہیں انشاءاللہ اگلے سلسلے میں سنیں گے رب کریم نبی پاک علیہ اثرات اسلام کی ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے صلی صل اللہ, صل اللہ تعالی وسلم الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ